صورت انشکاط مکیہ ہے رابط ان شکاط بالمتفین حس سابق تفصیل مجازات اچھا جی خلاصہ کے احوال قیامت ترغیب آمال، انجام فریقیں ذکر شوائے ترغیب اوخروی اور زادر اچھا جی عزت سماؤ شکات احوال قیامت یہ احوال قیامت جو ہے نا یہ نفہ ثانیہ کے وقت ہیں نفا ثانیہ کے وقت اے یومت شکا کو سما دل جب آسمان پھٹ جائے گا بادل اتارنے کے لیے وہ آزینت آزینت کا لوگ کیا ہے کان لگائے گا کیا لوگ ہی ہے تو کان ہے آسمان کے تو یہ مانا کرو گے کہ اپنے رب کا حکم سن لے گا آزین اپنے رب کا حکم سن لے گا وہ اور لائے ہے کہ سنے اور جب کہ زمین کھینچی جائے گی اے جیسے ربڑ کو کھینچا جاتا ہے نا ربڑ کو کہ زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ کے زیادہ بنایا جائے گا کیونکہ میدان حشر ہوگا نا زمین ایسی لمبی بنی جائے گی اور ڈال دے گی زمین ان چیزوں کو جو اس کے اندر ہیں زمین کے مردے باہر آ جائیں گے دفینے باہر آ جائیں گے اور خالی ہو جائے گی ز ن اور سن لے گی اپنے رب کا حکم ٹھیک ہے جی وہ حکا تو بھی ہے یا یوحل انسان ترغیب آ صالحہ شالحہ ترغیب آ مال اے انسان بے شک تو تکلیف اٹھانے والا ہے طرف ملاقات رب اپنے کے الا لکھائے رب کا حسم کا ہے بھئی یار تکلیفوں کے ساتھ ملتا ہے یا ایش سے جی میں گر پڑا ادار اس کے اندر اپنا ارفاد سے گیا نا مزد الفا میں گر پڑا والی جہجہ صاحب نے مجھے اٹھا دیا تو مجھے جھاڑنے لگا استاد جی تکلیف ہوگی تکلیف ہوگی مطلب کوئی کوئی تکلیف نہیں آئی کیوں میں نے کہا سن مجھ سے بات سمجھے دیجیے دھک کھاتے گرتے پڑھتے یار ہے ملتا دھکے کھاؤ تب یار ملتا ہے ایسے نہیں ملتا جب حضرت کے بار گاؤں میں جاتے ہیں سلامت سلام پڑھنے کے لئے تو وہاں کتنا ہجوم ہوتا ہے دھکے لگتے ہیں نہیں تو بڑے پیارے لگتے ہیں دھکے یار کھاتے دھکے کھاؤ کہاں پہنچ گئے جی اے انسان بے شک تکلیف اٹھانے والا ہے طرف ملاقات رب اپنے خوب تکلیف اٹھانا پس ملنے والا ہے اس کو تو یار تکلیف ہو گئے ملتا ہے یا نہیں فام فا بامنوتیا کتاب انجام تکین جو دیا گیا نام دائیں ہاتھ میں بس انقریب حساب اس کا لیا جائے گا شعب آسان اور پھرے گا اپنے آل کی طرف آل سے مراد متعلقین بہشتی خوش ہو گئے وام بامنوتیا جو دیا گیا ناما مال اپنا پیچھے پیٹ کے ان قریب بلائے گا کس کو جی موت یہ پیچھے پیچھ کے کیوں ذرا غور کرو پہلے کیا آیا تھا کہ ان کو مال نامہ کہاں ملے گا بائیں ہاں ادھر ہے پیٹھ کے پیچھے وہ اس لیے کہ مجرم آدمی ہو نا مجرم اس کو پیچھے سے باندھتے ہیں یا نہیں پیچھے سے ان کو باندھیں گے تو نامال بائیں ہاتھ میں ہوگا اور کیا ہوگا پیچھے ہوگا وہ ریاستی بیٹھو ہوئے پچھوڑی بدھے ہوئے کیا دن ہاں پچھوڑکی بدھے ہوئے اسرا کی بولی جی. جو دیا گیا نامال کو پیچھے پیٹ کے پس انکری میں بلائے گا موت کو اور داخل جہاں ان سبب عزاب اس کو یہ عذاب کیوں ملے گا بے شک تھا دنیا کے اندر اپنے متعلقین کے اندر خوشباش اپنے مطالقین میں کیا تھا جی خوشباش علیشان کپڑے پہنے موچھوں کو تاڑ دیا بن ٹھن کے تکبر کے ساتھ چلا ہماری سرہ کی بولی مانے پھوت پھاٹ کاؤن والا تھا جی پوت پھا انہو یہور سبم نمبر دو سبب اظام نمبر وہ ایک ہے کہ فوت پات والا تھا دوسرا سبب کیا ہے جی انہو اس نے گمان کیا تھا یہ کہ نہ لوٹے گا اپنے رب کی طرف کیا مت کا منکر تھا بلا کیوں نہیں لوٹے گا سمجھے ان نہ ربا ہو بے شک رب اس کا ہے ساتھ اس کے دیکھنے والا اس کے تمام عامال کو دیکھنے والا ہے اس کی سزا تو ملے گی فلاں اکسوں بھی شفق یہ ذکر شواہد ہے جی ذکر شواہد بس قسم اٹھاتا ہوں میں ساتھ شفق کی اس شفق کی قسم کیوں اٹھائی گئی یہ شفق جو ہے نا یہ مسل موت کے ہے مصر کس کیا ہے بھائی دیکھو نا یہ سورج غروب ہوتا ہے تو کیا آتی ہے شفق تب آتی ہے نا تو تنبیہ کی گی کہ اے انسان تیری زندگی کا سورج کا ہو گیا غروب ہو گیا اب شفق آ گئی وما وسق اور شفق کے بعد کیا آتی ہے رات آتی ہے تو عالم برزہ کی رات آ تو اس کے اندر چلا گیا کسم رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات جمع کرتی ہے پھر عالم برزہ ختم ہوگا تو عالم قیامت آئے گا نا تو عالم قیامت کے متعلق چاند ہے ٹھیک ہے نا پھر وہی دن آ گیا قیامت کا اول کا مرد کسم ہے چاند کی یا پورا ہو جائے یہ کسمیں ہیں جی اور جواب قسم لر قبول نہ تاب کا نا ضرور سوار ہو گے تم ایک حالت کو بعد دوسری حالت کے یہ کتنی حالتیں ادھر آ گئی ہیں جی موت ایک احوال برزخ دو احوال قیامت تین ٹھیک ہے جی کمال حملہ جو من زرائی جی بس کیا ہے واسطے ان کو نی ایمان لاتے باوجود مقتضی مان کے ہیں بحضہ کورے علیہ القرآن بیان انار اور جب پڑھا جاتے ان کے اوپر قرآن تو سجدہ نہیں کرتے بل لذین کا فروغ بال کے بجائے جھکنے کے کافر لوگ تکلیف کرتے ہیں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے ان کے اعمال بعد کو جن کا کیا مناتا ہے وہ وہ ذخیرہ جمع کر رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے ان امال بد کو جن کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں بشر ہوں بے عذاب علیم بس خوشک بری دو کو عذاب دردناکی یہ کون سا استیارہ ہے جی تحکم یا الجام تقزیب اے لذین بشارت من صالحات ان کے لیے ثواب ہے جو قطع نہیں ہوگا